نحمده ونصليه ونصليم على رسوله الكريم أما بعد خاطر الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما ينبعون إلا أنفسهم وما يشكرون صدق الله العليب العظيم وبلغنا رسوله النبيه الكريم إثبت الحسران الكريم في سور بقر جو رایت قلاوتی ہے اس کا تغمہ یہ ہے یو خوا دے وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ولبینا بنوں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وما ماڈاؤں نہ اللہ وہ نہیں دھوکا دیتے کسی کو مگر وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں وما میں اور اس کا انہیں شعور تک نہیں ہوتا اس آیت سے پہلے جو آیت تھی جس کا ترمہ تھا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے وہ مین اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ آیت اس سے پہلے ہے تو اس, اس کا تعلق بھی اس آیت سے ہے اور یہ اس طرح کہ اس آیت سے پہلے جو آیت کی اس میں جو ہے یہ ان کی بے ایمانی کا ذکر ہوا منافقین کی بے ایمانی بتلائی ہے کہ یہ دراصل ایمان لائے ہی نہیں ہیں اب جو ہے اس آیت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے یہ مومن کیوں نہیں ہوئے اور چونکہ آمال پہ پہلے جو ہے کفر پہلے ہوتا ہے اور امال کا تعلق میں ہو قائم ہوتا ہے تو اس لیے پہلی آیت میں جو ہے وہ ان کے کفر کا بیان ہوا اب جو ہے اس کی کفر کی جو باتیں ہیں اور ان کافلوں کے اور ان بیمانوں کے یعنی منافقین جو برے امان ہیں ان کا ہے اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے پہلی آیت میں تو انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تبارک و تعالی نے بیان, بیان فرمایا کہ ان کا ایمان جو ہے یہ صرف زبانی ایمان یہ خلوص سے ایمان نہیں رہے دل سے انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا تو اس لیے جو ہے یہ مومن نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ باتیں اور وہ کلمات خواب کے بغیر کتنے اچھے ہی کیوں نہ ہوں لیکن اگر انہوں اس میں خلوص نہیں ہے تو اس کی کوئی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے چونکہ خلوص نہیں تھا تو اس لیے ان کے بارے میں فرمائیں کہ یہ مکھی مانگ لانے والے ہیں ہی نہیں اور اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ خلوص کا جو ہے وہ بہت بڑا فصل ہے اور الفاظ والے میں نیت کا بہت ہی بڑا حصہ ہے اگر نیت صحیح نہ ہو اور خلوص نہ ہو تو یوں سمجھ لیں آپ اس کی مثال بالکل اسی طرح کی ہے جیسے کہ ہے یعنی دودھ سے نکلا ہوا مکھن جب دودھ سے مکھن نکال لیا جائے تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہی وہ دودھ شکل و شباحت میں بالکل ویسا ہی ہوتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسا دودھ جس سے مکھن نکال لیا گیا ہو تو اس کی کوئی جو ہے بازار میں وہ قیمت نہیں ہوتی ہے جو مکھن جس نے مکھن نہیں نکالا گیا دودھ ہوتا ہے اس کی جو قیمت ہوئی تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ حال ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آمن باللہ ہم ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ فرمارا کہ بما مجھے مف نہیں ایمان نہیں لائے تو آپ دیکھیے کہ یہی کلمہ اگر مخلص بولے جس کی نیت بالکل خالص ہے اور وہ یہ کہے کہ آمن باللہ کہ ہم جو ایمان لے آئے اللہ پر تو یہی کلمہ بول کر جو ہے وہ مومن بن جاتا ہے اور بڑا اس کا مرتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے لیکن یہی کلمہ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے بولا کہ جو مخلص نہیں تھے جنہوں نے دل سے اس کلمے کو نہیں بولا تو یہی کلمہ بول کر جو ہے وہ بہت زیادہ بے دین ہو گئے تو یہ اس لیے کہ چونکہ ان کے بولنے میں صرف جو ہے وہ زبان جمع خرچ تھی خلوص نہیں تھا اچھا ارادہ نہیں تھا نیت نہیں تھی اس لیے اللہ سبارت مطالعہ نے فرمایا کہ یہ ایماندانے والے ہی نہیں اور پھر ان کے ان برے کرتوتوں کا ان بری حرکتوں کا ان برے اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے فرمایا میں اللہ والذین ہوں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں والذین امن اور جو ایمان لائے ہیں ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ لقوا لگ نا اصل میں خد سے بنایا ہے خدا کے معنی آتے ہیں مطر کے فریب یعنی اس زبان پر تو بہت اچھی بات ظاہر کرنا اور دل میں جو ہے یعنی برائی کو چھپائے رکھنا تو یہ اللہ کو تو کیا دھوکہ دیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اللہ ہے وہ تو سب جانتی ہے تو ترین نے لکھا کہ یہاں اگرچہ اللہ تبارک و تعالی کا نام ذکر ہوا اللہ تو یہاں لیکن اس سے پہلے رسول میں رفر رسول میں یعنی مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ کہ یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور یہ بات ہے کہ بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام ذکر فرمایا لیکن وہاں سرکار عالم کی رات مداد ہو اور یہ اس لیے کہ یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت کے رسول کا اتنا مقام ہے کہ اللہ, اللہ کے رسول کی مخالفت خود اللہ کی مخالفت ہے اللہ کے رسول کی تعت اللہ کی اللہ ہی کی طاقت ہے پرانے کریم میں اللہ ربار تعالیٰ نے حضور کے سیل کو اپنا پیر قرار دیا خدیبیا کے مقام پر آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے سرکار تو علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیٹھ کی حضور صحابہ کرام سے بیٹھ لے رہے تھے اور جب حضور نے صحابہ کرام سے بیٹھ لے لی تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان نگی نے باغ منگ نہ کا کہ یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے ہیں انہوں نے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت پر بیٹھ کی اور یہ دبا ہی کا اور اللہ کا دست قدرت ان کے اوپر ہے اور دوسرے مقام پر اللہ سبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو یعنی غذبۂ بدر کے موقع پر جو پیش آیا تھا کہ حضور نے اپنے دست مبارک سے کافروں کی طرف کنکری پھینکی حالانکہ حضور نے اپنے ہاتھ سے کنکری پھینکی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ماں رمی تھا کز رمی تھا تم نے یہ محبوب تم نے کنکری نہیں پھینکی جبکہ تم ہی نے پھینکی بلکہ وہ اللہ سبارک مطالعہ نے پھینکی تو حضور کے فیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے تو یہاں پر بھی معاملہ یہ یہی ہے کہ اللہ کا ذکر ہے لیکن مراد یہاں پر سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ وہ ما جہن جو خاط وہ اللہ, اللہ, اللہ کے رسول کو دھوکا دینا چاہتے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکا دینا چاہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ماؤن اللہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ مایوس اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے ان کی حس بھی ختم ہو گئی ہے ان کو شعور بھی نہیں ہے اور وہ اس طرح سے کہ یہ سمجھ لیں آپ کہ اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر اپنا چیز کو اگر کوئی اختیار کرے یعنی بہت بڑی چیز کو چھوڑ چھوڑ کر اور بالکل حقیق اور اس کی کوئی وقت نہیں ایسی چیز کو اگر کوئی اختیار کر لے اور اس کے باوجود وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں بہت بڑا کامیاب ہوں تو یہ یہ جو ہے خود اپنے آپ کو دھوکے میں متلا نہیں تو کرنا اور کیا ہے یہ بے ہے کہ ایک تو اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر اپنا چیز اختیار کی اور پھر جو جناب یہ سمجھ بیٹھے کہ مجھ جیسا کوئی کامیابی نہیں ہے تو یہ انتہائی ناکانی اور حماقت ہے تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوا کہ دیکھیں کہ ان منافقوں نے اپنے طور پر جو ہے یعنی دنیا کو اختیار کیا دنیا کو جو اپنانا چاہا اور نتیجہ کیا گیا دین کو چھوڑ دیا دین جو ہے اسلام جو ہے ایمان جو ہے یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو انہوں نے ایمان کو چھوڑا اور دنیا کو اختیار کیا دنیا کی انتہائی حتیط اور معمولی چیز ہے تو اعلیٰ کے مقابلے میں انہوں نے بہت معمولی چیز کو اختیار کیا اور پھر یہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر تو اس لیے تو کہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کے برس آپ دیکھیں کہ صحابہ کا رضی اللہ ابا عالان اجمعین نے دنیا کو ٹھکرایا دنیا کو جات ماری لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا جو ہے ان کے قدموں میں دنیا دنیا ان کے قدموں پر آ کر گری اور اور منافقوں کا کیا ہوا کہ نہ میں بھی سوائے رسوائی کے انہیں کچھ نہیں حاصل ہوا دنیا میں جلت اور رسوائی اور ابھی آخرت کا جو عذاب ہے وہ ان کو ہونا ابھی باقی ہے تو اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دیا اور اس طرح سے جو ہے یہ اپنا اپنے میں خیز تو یہ سمجھے کہ ہم جو ہے اللہ اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو دھوکا دے رہے ہیں لیکن یہ خود ہی دھوکے میں اور فریب میں جو ہے ہو گئے اور اپنے آپ کو جو دھوکے میں اور فریب میں انہوں نے ڈالا دیا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یعنی مناحقین اگرچہ اپنے طور پر یہ سمجھتے رہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو اور اللہ کو یا اہ ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون دھوکا دے سکتا ہے وہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے اور وہ تو سب کچھ جانتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول کو بھی یہ دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں کہ اللہ کا رسول جو ہے اللہ کا خلیفہ اعظم ہے سرکار جو غالم صلی اللہ و علیہ وسلم کو تو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرما دیے ہیں وہ تو ہر ایک کے احوال سے ہر ایک کے دل کے راز سے ہر اہل ایمان سے اور جتنے بھی جو ہیں وہ قابل ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہو گے ان سب کو جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے تو ان کو سب کچھ آگاہ فرما دیا سب سب باتوں سے مطلع فرما دیا اور حدیث شریف میں جیسا کہ ہے سرکار عالم جب میراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے وہاں پر جتنے بھی اہل ایمان تھے سب کو جو ہے ملاحدہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ نبینہ ولاسلام کے ابنانی طرف پہلے ایمان کی, کی اربا تھی اور بائیں طرف جو ہے افسات اور بے کی تھی, تھی تو اس طرح آپ نے جب منع کیے اور بائیں طرف جب آپ دیکھتے تھے تو ان سے خوش ہوتے بجلی حضرت معاف کیجیے گا حضرت سے آزم مالانہ بھی جینوالس نام داری طرف اپنے جو ہے وہ اولاد کو جو ایمان لانے والی تھی ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور بائی طرف جو ہے جو ایمان لانے والے نہیں تھے ان کو دیکھتے تھے تو بڑے جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے تھے تو حضور کو بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو وہاں پر ملاحدہ فرمایا کہ کون ایمان لانے والا ہے اور کون ایمان لانے والا نہیں پھر واپس تشکیل لا کر آپ نے اپنے صحابہ کو ایک رجسٹر کی صورت دکھلائی اور میں ایک دائیں ہاتھ میں آپ کے وہ تھا کہ جس میں اہل ایمان کے نام تھے اور بائیں ہاتھ میں وہ تھا جو, جو کافر تھے ان کے نام سے فرمایا کہ یہ جنتی لوگوں کا رجسٹر ہے یہ یہ جہنوی لوگوں کا رجسٹر ہے تو اس طرح سے آپ کو تو سب کچھ پتہ تھا معلوم تھا اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اس کو بارے میں کہ حضرت سیدنا حسین اور حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمائیں کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کیا فرمایا تھا کہ یہ میری بیٹی جنتی خواتین کی سردار ہیں تو آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں تو حضور کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے حضور کو نہیں دھوکہ دیا جاتا سکتا تو وہ خود اپنے طور پر سمجھتے ہوں اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ نہیں دیا جاتا سکتا اس لیے کہ اللہ مبارک و تعالیٰ نے مومن کو وہ نور فراست عطا فرمایا ہے کہ حدیث شدیف میں سرکار نے فرمایا کہ اتقو کہ مومن کی سمجھداری سے اس کی فہم و فراست دروح کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے تو اہل ایمان تو ان کی شکلیں اور ان کے چہرے دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون ہیں اور یہ کیا ہیں رہی یہ بات کہ ان مناسبوں کے بارے میں ستار کو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اور اہل ایمان نے ظاہر نہیں فرمایا اس میں جو ہے حکمتیں تھیں اس میں راز تھا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے عیب ظاہر کیے گئے اور کیوں نہیں جو ہے وہ ان کا نکاح ظاہر فرمائے بلکہ ایک موقع تو ایسا آیا کہ آپ نے مسجد نبوی شریف میں جو ہے ایک ایک منافق کا نام لے کر فرمایا اخی آپ کو یہ بخار وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ مسجد نبی میں آپ نے اس طرح سے ان منافقوں کو اٹھا کر باہر جو ہے نکال حکم دیا تھا کہ تو منافق یہاں سے نکل جائے حکر غلام منافع نکل جائے یہاں سے باہر ہو جائے بلکہ حضرت سینا حضیفہ یہ مان ربی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لطف ہی صاحب اور سر رسول اللہ یعنی سرکار تعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راجدان حابی تمام منافقین جو اس وقت موجود تھے ان سب کے بارے میں سرکار تعالم نے حضرت حضیفہ کا یہ مان اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کروا دیا تھا اور یہی جی وجہ کی حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے میں اس وقت تک شریک نہیں ہوتے تھے نماز پڑھنے میں کہ جب تک حضرت حدیفہ سے پوچھ نہیں لیا کرتے تھے ان سے معلوم کر لیا کرتے تھے کہ یہ کس کا جنازہ ہے تو اس کے بعد بھی شکر فرمایا کرتے تھے تو بہرحال تو اہل ایمان نے سرکار دو عالم نے ان کے نصاب کو ظاہر نہیں فرمایا تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ دیکھو کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو جی ہے ہم کیسے یہ فوائد حاصل کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہم رسول اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے ہم نے تو یہ ان کی جو ہے کم فہمی تھی قرآن قریب میں فرما ہے کہ وہ نا یہ سرور ان کو تو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے یعنی ان کے تو ہوش و حواس ہی بالکل جو ہے وہ ملجا جام ہو کر رہ گئے ہیں ان کے تو حواس ہی فیل ہو گئے ہیں کہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ اندرون خانہ اور پوشیدہ طور پر مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں چب و روز اتنے جو ہے یہ گزارتے ہیں اور کوئی لفی کا فروغ ادار نہیں کرتے اور اس کے باوجود یہ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کی مخالفتوں کے باوجود اسلام ترقی کر رہا ہے اسلام بڑھ رہا ہے پھر بھی جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی مخالفت کا کوئی فائدہ نہیں اور اس نصاب سے جو ہے ان کو کوئی حاصل نہیں ہوگا اور یہ اپنے طور پر بھلے دھوکہ دینا سمجھتا نہیں سمجھتے لیکن یہ خود دھوکے میں مبتلا ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ اس مسلمان ان سے جو ہے بالکل یعنی دور رہتے ہیں ان سے کسی قسم کا جو ہے محبت کا میل ملاپ کا معاملہ نہیں کرتے اور پھر بھی ان کی روش میں تبدیلی نہیں آتی یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ مسلمان بھی ان سے جو خوش ہو کر نہیں ملتے ہیں نہ ان سے جو ہے ایسی دوستی اور ایسا تعلق قائم رکھتے ہیں تو اس کے باوجود اپنی کسی رویش پر جو ہے یہ قائم ہے تو ان کا جو ہے شعور بالکل معطل ہو کر رہ گیا ہے اور یہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ جانور کو بھی جو اپنا نفا نقصان جو وہ محسوس ہو جاتا ہے یہ تو بالکل جو ہے یعنی پتھروں اور جماعدات کی طرح ہو گئے کہ جن کو ایسے ساتھ نہیں ہوتا ہے تو کا معاملہ ہے پرانی کریم میں یہاں کتنی واقف اور کھلے ہوئے طریقے سے ان کے نفاق اور ان کی بدہمانی کا ذکر فرمائے سوپیائی گرام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی جو ہے یعنی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں وہ تین طرح کی ایک تو یعنی جو خالص روح ہے یہ جو ہے گویا کہ ایمان خالص ہے اور شیطان جو ہے یہ اس کا کھلا ہوا دشمن ہے اور انسان کے ساتھ نقص امارہ جو ہے یہ بالکل منافق ہے یوں سمجھ رہے ہیں کہ نفس امارہ جو ہے دل سے تو دوستی رکھتا ہے دل سے کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں لیکن جب شیطان کے ساتھ ملتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا, تمہارا دوست ہوں اس طرح مناف اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آ کہ ہم تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں ہم تو ایمان میں آئے ہیں تو اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان میں آئے اور جب اپنے گفار اور اپنے کفاروں کے رئیسوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان ویمان نہیں لائیں ہم تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے جو وہ ایسا کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو یہی جو ہے انسان کے ساتھ نفس امارہ امبارہ سلوک ہے کہ نفس, نفس امارہ جو ہے یہ انسان کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے بالکل مناسبوں کا ہے کہ دل سے دوستی رکھتا ہے اور شیطان سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں جب بھی موقع ملتا ہے تو جناب برائی کی طرف سے وہ لے جاتا ہے لیکن جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جائے تو پھر یہ نفس امارہ جو ہے وہ اس کی اچھائی کی طاقت ہے اور اس کی نیکیوں کے تعبے ہو جاتا ہے اور پھر جو اس کو برائی کی طرف نہیں لے جاتا دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و, و تعالیٰ ہمیں جو ہے ظاہری منافقوں سے بھی محفوظ رکھے اور چھپے ہوئے منافقوں سے بھی محفوظ رکھے اور دل کے جو ہے اس منافق سے بھی محفوظ رکھے کہ جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے جو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے اور جو برائی کی طرف جو ہے وہ اکساتا ہے وہ برائی کو بڑا مزم کر کر اور بڑا آراستہ کر کر بڑا سجا کا جو پیش کرتا ہے کہ اس کی طرف قدم بڑھے تو اللہ باز ہمیں ایسے جو ہے وہ نف کے سے محفوظ رکھے باخو دعویٰ سمر بھی آپ کیا